سیونٹی ایٹ آیات ہو چکی تھی یعنی اٹھتر آیات اس سے آگے جو ہے حضرت موسی علیہ السلام کا اور فرون کا جب حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے فیرون کے پاس اور اس کو دعوت دی توحید کی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور جب اس کو موزہ دکھائے تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو نوز بلّہ کوئی جادوگر ہے یہ تو کوئی جادوگر ہے تو یہ سارا کا سارا یہ اسی پیچھے ابھی جتنی بات ہوئی تھی یہ خلاصہ یہ چل رہا تھا ٹھیک ہے وہ کہتا تھا کہ کھلا جادو ہے کھلا جادو کر، کہا کرتا تھا تو یہ اسی لیے جب اس کو وہ اب جواب تو کوئی نہیں تھا اس کے پاس جواب, جواب نہیں تھا تو اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ٹھیک ہے ہم اس کا ان کا مقابلہ کروا دیتے ہیں جادوگروں کے ساتھ جادوگروں کو بلاتے ہیں اور جادوگر آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو یہ آگے یہ بتایا جائے گا کہ اس نے لوگوں سے کہا کہ بھی ایسا کرو کہ جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں ان کو بلا لو تو وہ جو ہیں جتنے بھی اپنے فن کے ماہر ہیں ویسا ہی ہوا فن کے جو ماہر تھے وہ لوگ آئے اور پھر حضرت مس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی تم پہلے سب سے پہلے تم پہل کرو کہ وہ جتنا جادو کر سکتے تھے جتنے زیادہ تو انہوں نے کیا رسیاں تھیں رسیاں ایسے نظر آتی جیسے کہ سانپ رسیاں ایسے بن جاتی تھیں کہ جیسے کہ سانپ ہیں اصل میں رسیاں تھیں لیکن نظر ایسے آتی تھیں جیسے کہ ہوں تو جب انہوں نے کیا اور یہ آخری حد تھی ان کی اس کے اندر کے ایک آدمی جتنا جادو کر سکتا ہے اس کی آخری حد کیونکہ اپنے زمانے کے ماہر ترین جادوگر تھے حضرت موسی علیہ السلام نے جب اپنی گلاٹھی کو ڈالا تو وہ ایک اسدہ بن گئی اور اس نے سارے کے سارے سانپوں کو کھا لیا سارے کے سارے سانپوں کو یعنی جو رسیاں تھیں ان کو کھا لیا تو جاد جو ہے سمجھے جادوگر یہ سمجھیے جادو کے اندر اس سے آگے جادو نہیں ہو سکتا کبھی بھی اس سے اگر آگے کوئی چیز ہے تو وہ معجزہ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص طاقت ہے جو مل سکتی ہے ورنہ ایک انسان اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا تو جب اس سے نہیں جا سکتا تو سارے کے سارے کیا لے آئے ایمان لے آئے اور ایمان جب لائے تو فرون کو جب پتا چلا تو فرون نے یہی کہا کہ بھئی تم جو ہے یہ کیوں لائے میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لے آئے میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے تو یہ ایک پورا کا پورا وہ اب اس میں سنتے جائیے گا مفسرین نے لکھا ہے علما کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ہدایت دے دی جادوگروں کو ہدایت دے دی اور فیرون جو تھا جس کے گھر میں حضرت موسی علیہ السلام نے پرورش پائی اس کو ہدایت نہ ملی تو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جس وقت آپس میں مقابلہ ہوا کرتا تھا جس وقت آپس میں مقابلہ ہوتا تھا تو وہ لوگ ایک جیسا لباس پہن کر آیا کرتے تھے اور ایک ہی طرح بن کے آیا کرتے تھے جو, جو مقابل ہوا کرتے تھے تو جو جادوگر آئے تو انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ میرے جو ہے میرے نبی کا حلیہ انہوں نے بنایا تو جب انہوں نے ظاہر ایسا بنایا تو میں ان کو ایمان کی دولت بھی نصیب کر دوں تو اس طریقے سے ان کو ایمان کی دولت بھی مل گئی یہ مفسرین نے باقاعدہ لکھا ہے علماء نے لکھی ہے یہ بات اس لیے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو یہ کہا کرتے ہیں کہ ظاہر بنانے کی کیا ضرورت ہے ظاہر بنانے کی کیا ضرورت ہے صرف بس باطن بنا ہوا اور ٹھیک ہے ظاہر کے کیا ہوا ہے ظاہر کا اثر ہوا کرتا ہے باطن کی طرف ظاہر کا اثر ہوا کرتا ہے تو ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بنانے کی کوشش کریں گے ظاہری طور پر بھی ٹھیک ہے سنت کے مطابق مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بنائے عورتیں صحابیات جیسا تو اللہ تعالیٰ کو خود بخود ایک وہ ہے تو کیوں نہیں جو ایک بندہ ظاہر بنانے کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو بھی بناتے ہیں پھر ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے اس لیے یہ ایک وہ پورا کا پورا یہ تو قصہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے پھر آگے بتایا جائے گا ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بنی اسرائیل آپ یاد رکھیے گا کہ جو حضرت مسی علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ تھی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعن کی جو قوم تھی نا وہ تھی کبتی کبتی قاف با اور کا اور یا کبت ٹھیک ہے نا کبتی قوم یہ وہ تھی تو بنی اسرائیل میں سے چند نوجوانوں نے صرف اور یہ جو کبتی لوگ تھے یہ حاکم لوگ تھے کبتی جو تھے یہ فرون وغیرہ یہ سارے کے سارے حاکم تھے اور سردار تھے یہ بڑا ظلم کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے اوپر تو پھر موسیٰ علیہ السلام پر چند نوجوان ایمان لائے بنی اسرائیل میں سے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے ہیں جب لے کر نکلے ہیں تو پیچھے پیچھے فرعون بھی آیا پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا یہ چلتے کے چلتے گئے اور راستہ بھول گئے راستہ بھول گئے اور نکلتے ہوئے وادی سینا اگر میں نے آپ کو کہا تھا اگر آپ نے نقشہ وہ کیا ہوا ڈاؤن کیا ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے مصر کے اندر ایک وادی سینا کا بھی وہ آتا ہے تو یہ راستہ بھول گئے اور یہ خلیجے خلیجے سوئچ کی طرف چلے گئے آپ نقشے میں دیکھیے گا کہ یہ جو Uh, سعودیہ کے ساتھ جو وہ ہے سعودیہ اور مصر کے درمیان جو uh, سمندر کا حصہ ٹکڑا آ رہا خلیج جو ہے یہ دو حصوں میں بدل جاتی ہے دو حصوں میں اوپر جیسے کہ خرگوش کے کان جو ہے نا اوپر سے ہوتے ہیں خرگوش کے کان ہوتے ہیں تو ایسے ہی ایک سائیڈ جو ہے وہ ہو جاتی ہے خلیج اکبا اور دوسری سائڈ ہے خلیجے خلیج خلیجے اب جیسا نہر سویس بن گئی نہر سویس تو ابھی تقریباً ڈیڑھ سال پہلے کی ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت وہ بنی ٹھیک ہے سال وغیرہ جو ہے تو نہر سوئس تو یہ اس کی بات ہے اور یہ جو تھی پہلے خلیج سوئس وغیرہ جو تھی اس کے اندر جو ہیں ہے اب جب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی اپنی لاٹھی ڈالو جب لاٹھی ڈالی تو راستے بن گئے اور اس راستوں میں یہ جانا شروع کر دیا اور یہ ایسے بن گیا اور اللہ پر توقع کریں گے جب وہ یہ کام کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی ایک یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کریں گے اللہ ہی سب کچھ کریں گے بس ایسے ہی ہوگا ٹھیک یہ نہیں ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تم جتنی تمہارے میں جتنی استاد ہے تم ان کا مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو جتنی تمہارے استاد ہے تو باطل جس طریقے سے محنت کر رہا ہے وہ دیکھیں کہ وہ باطل کس طرح محنت کر رہا ہے اسی کے مطابق اپنے آپ کو تیار کیجئے. ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ لیجیے یہ کیا کہنے لگے ٹھیک ہے ابھی آگے میں جس بات کو میں نے وہ کیا و یو ہک اللہ الحق کا ولو مجرمون ٹھیک ہے اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے وو ہک اللہ الحق اور اللہ سچ کر دکھاتا ہے حق کو بھی اپنے حکم کے ساتھ ولو کرے ہل مجرمون چاہے مجرم لوگ کتنا برا سمجھیں مجرم لوگ چاہے کتنا برا سمجھیں لیکن اللہ حق کو لایا کرتے ہیں اور حق غالب ہوا کرتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ مقابلے کے لیے تیار ہونا شرط ہے ایسے نہیں ہے کہ بس چپ کر کے بیٹھ کے ٹھیک ہے جو کچھ ہوگا آج کل ایک بڑی جو کمی پائی جاتی ہے میں نے دیکھا یہ کہ کوئی ایسی وہ تو باطل کا مقابلہ کرنے کی بجائے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت مہدی جس وقت آئیں گے نا حضرت مہدی جس وقت آئیں گے تو اس وقت جو ہے نا ہم ماریں گے کافروں کو تو کافر جو کچھ کر رہے ہیں نا سب کچھ بات مید ہی آئیں گے بھائی اس سے پہلے کچھ تیاری بھی کرنی ہے ہمت بھی کرنی ہے جس طریقے سے باطل محنت کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ باطل محنت کیا کر رہا ہے کس کس میدان میں محنت مجھے اسی لیے میں جو آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ وہ حدیث کو صرف نہاف کو بڑے مضبوط طریقے سے پڑھیے بڑے مضبوط طریقے سے پڑھیے کیونکہ باطل فرقے جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت جو جن کو کہا ہے مستشرکین مستشرکین وہ لوگ جو ہوتے تو یہودی ہیں یا عیسائی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اسلام کو پڑھتے ہیں اسلام کو پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں تاکہ اسلام کے اوپر اعتراضات کر سکیں قرآن پاک اور احادیث کے اندر اعتراضات کر سکیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لیں باہر کی یونیورسٹیز کے اندر انگلینڈ کی अमेरिका کی اور کتنی جگہوں کے جو اسلامیات کے پروفیسرز ہیں ٹھیک ہے پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں جن کے پاس ہمارے مسلمان جا کے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں وہ یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجیے آپ سرچ کیجیے گا نیٹ کے اوپر جا کے مل جاتے ہیں آپ اسلامک ان کی جو وہ اس میں جا کے دیکھیں آپ کو بڑی بڑی کے وہ ملیں گے جو یہودی اور عیسائی ہوں گے کیا مطلب کیا ان کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا بڑا بہترین آتا ہے وہ عربی بڑی بہترین بولتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز ان کے اندر حدیث کے اوپر بڑی نظر ہوتی ہے اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں تحقیق بہت زیادہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی تحقیق کا مدار صرف اور صرف وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسلام کے اوپر اعتراضات کر سکیں لوگوں کے دلوں میں شکو و شبہات ڈال سکیں اس وجہ سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اس لیے آپ لوگوں سے جو میں کہتا ہوں ہمارا مسلمان یہ چیز جو ہے نا اس کے اندر بڑی وہ کرتا ہے کوتاحی کرتا ہے کہ وہ اس پہ محنت نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ جی چلو جی ٹھیک ہے بس ہو جائے گا کوئی بات نہیں وہ کر ہیں وہ کرنے دو نہیں اس لیے آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور ان کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے دین کا کام لے لیں اللہ کسی سے دین کا کام لے لیں یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا یا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کم از کم اپنے آپ کو پیش تو کرنا ہے نا اپنے آپ کو پیش تو کرنا ہے باقی اللہ کی مرضی ہے اللہ ہم سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے لیکن کم از کم تیاری تو ہم کریں نا تیاری تو ہم کریں ٹھیک ہے جی اس لیے یہ ایک وہ تھی اب آگے چلیے اللہ ضروری اللہ خونا ٹھیک ہے پھر ہوا یہ کہ موسا پر کوئی اور نہیں لیکن خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان کچھ اللہ ضروری مگر کچھ نوجوان ان کی قوم میں سے اللہ خوف من خوفنا و ملا اہم فرون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے فما آمنا ایمان نہیں لائے لموسا موسا پر اللہ مگر ضروری من تم من مگر چند نوجوان ان کی حضمس نہ ملا فرون اور ڈرتے کے کے ڈرتے یعنی ایمان لائے یف دینا کس بات پر کیا تھا فرعون جو ہے کہیں فرعون انہیں نہ ستا یف دینا کہ کہیں فرعون انہیں ستائے نہ نہؤف <سؤال> اللہ خود کہہ رہے وہ ان جو تھا ٹھیک ہے اوکے اور یقیناً فرون زمین میں بڑا زور آور تھا وہ ان نہ بے شک فرون لا لرف وہ زمین میں بڑا زور آور تھا اللہ خود کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو بڑی طاقت یعنی دی ہوئی تھی ملی ہوئی تھی بادشاہت ملی ہوئی تھی اس کو وہ انہول المصرفین اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں یعنی حد پر قائم نہیں رہا کرتے مصرفین حد سے گزر جاتے ہیں جو تو ان میں سے تھا اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا لیکن پھر کیا ہوا کہ کہہ رہا ہوں گھبرانا نہیں چاہیے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کیا ہوگا مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے وکول اموسا یا قومی ان کن تم آمن تم, تُم والی بات جو میں نے کہہ رہا ہوں کو سلام نے کہا یا قومی قوم ان کن تم آمن تم بلاہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو فالے یہ توکلو تو اللہ پر توقل کرو ان کن تم مسلمین ٹھیک ہے اگر تم فرما بردار ہو اگر تم فرما بردار ہو تو اللہ پر توکل کرو ہمارا کام ہے نکلنا ہمیں جو ہو السلام علیکم و رحمۃ اللہ آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی جی تو کیا ہوا انہوں نے اس پر انہوں نے کہا ان کی قوم نے کہا اب ہے تو اللہ پر ہی اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے اب آگے وہ کیا بھروسہ بھی کیا لیکن کیا صرف اپنی طاقت کے اوپر نہیں پھر بھی دعا دعا کو بھی دعا کو بھی ساتھ رکھا دعا کیا ہمارے پرو دیکار رب بنا اے ہمارے پرو دیکار ل تج الن فت نتن کہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے ہمیں یعنی ہمیں ان سے بچا لیجیے آگے الْقَوْمِ برح اور کا میں یعنی ہمیں نجات دیجیے نجات دیجیے اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دیجیے کافر قوم سے ہمیں نجات دے دیجیے ٹھیک ہے چلیں جی آج اتنا ہی پھر کر لیتے کیونکہ طبیعت اب ساتھ نہیں دے رہی ذرا ٹھیک ہے آج اتنا ہی کر لیتے ہیں ابھی ساتھ نہیں تیری شاید آج صرف کا سبق شاید نہ ہو سکے ٹھیک ہے کیونکہ بخار پسینہ بہت سخت ابھی آ رہا ہے تو ایک دم طبیعت خراب ہوئی ہے بس دعا بھی فرمائیں انشاءاللہ تو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا آٹھ بیس کے اوپر صرف کا اگر کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں کیا ہوتا آٹھ بیس کے اوپر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا اگر نہ ہو سکا تو پھر یہی ہے کہ وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بس ان شاء اللہ جو ہے ان دعا, دعا کریں انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ اس کو باقی کو پورا کر لیں گے میرا یہی تھا میں نے کہا نوا نا آواز جو ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم و اللہ